بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترقی ففال ربو کا بھی الفیل رب ہے نا تخویف و خروی کے بعد دنیاوی خلاصہ شاعر اللہ کی توہین کا انجام میرے محترم یہ ہے نا صورت الم ترقی اس کا موضوع ہے شاعر اللہ کی توہین کا انجام موضوع صورت ہے شاہ اللہ کی توہین کا انجام اس کا لمبا چوڑا واقعہ ہے بابا شاہ نظور میں بالکل مفت سرارت کرتا ہوں یہ شاہ حبشاہ کی طرف سے گورنر تھا یمن کا یمن شاہ حبشاہ کے زیر سر تھا سمجھے جی زیر کی عادت سمجھو تو شاہ حبشاہ کی طرف سے گورنر یمن کا کون را جی ابرا نے دیکھا کہ یمن کے لوگ بھی حج کرنے کہاں جاتے ہیں بیت اللہ تو اس کو غصہ یا عیسائی تھا اس نے کہا یار میں ادھر بناتا ہوں بیت اللہ نام رکھوں گا سمجھے عیسائی مذہب کی ترویج بھی ہوگی اور ادھر طواف کریں گے حج کریں گے بڑا حسین جمیل جگھر بنایا اس نے اور لوگوں کو بڑی دعوت دی کہ ادھر حج کیا کرو لیکن چاہے وہ جاہل لوگ تھے اس وقت تو. لیکن ان کے دل کے اندر محبت کس کی تھی بیت اللہ کی تھی اس کا اس کے گھر کا حج کرتے حتیٰ کہ غصے کے اندر ایک عرب بنے جا کے رات کے ٹائم میں ٹٹی پھر وہاں تنجے? اس کبیر کو غصہ آیا پھر جی ہاتھیوں کا لچکر تیار کیا بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا درمیان میں راستے میں جو رکاوٹ آتی تھی نا اہل عرب کی ان کو بھی پتہ کرتا کرتا پہنچ گیا جی کہ جہاں بعد یہ محسر ہے نا مضدلفے کے ساتھ یہاں اس نے دیرا شیرا لگایا تو حضرت عبد المطلب کی حضور کے دادا تھے نا وہ سردار تھے اس وقت قرائش کے ان کی بھی اونٹیاں وغیرہ کو ضبط کر لی سمجھے آپ گئے چھڑانے کے لیے تو حضرت کی شکل کو جب دیکھا نا نورانی چہرہ تھا ان کا تو اٹھا ادب کیا کاپتی کہنے لگا جو حکم ہو آپ فرمانے لگے میری اونٹیاں نہ واپس کر دے اس نے کہا یار یار تیری شکل دے کے تو میرا دل کرتا تھا اگر تو کہتا تو بیت اللہ سے میں واپس چلا جاتا کچھ حضرت نے فرمایا کوئی نہیں اونٹیاں میری ہیں بیت اللہ خدا کا ہے تو خدا کے ساتھ مقابلہ کریں تو کر رہے ہیں میری اوٹیاں واپس کر دیں حضرت واپس آئے اور لوگوں کو کہا کہ تم پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ یہ آئے گا اس کے اوپر خدا کا عذاب آئے گا دیکھنا تو پہاڑوں کے اوپر لوگ آئے بس ابھی بیت اللہ کی طرف آیا ہی نہیں تھا اسی وادی کے اندر تھا اتنے کے اندر پرندے اتنے اتنے بڑے کبوتر جتنے نکلے کے سے سمندر سے ان کے منہ کے اندر بھی کا تھی کنکڑی تھی پاؤں کے اندر بھی گادی کنکری کی دو دو ککڑی تیارے کے پاس بس انہیں گرانے شروع کرے دی. تو بیچ گولی کی لگا لگتی تھی نا ان میں سمی بادی اللہ نے رکھ دیا کوئی وہاں مرے جو وہاں نہیں مرے تو زہر اثر کر گئی گھر مرے لولے لنگلے بےمان تباہ ہو گئے تو یہی ہے شاعر اللہ کی توہین کا انجام الم تارا استفا میں تاجیب ہے الم تارا بمانے الم تالم رویاتی علمی ہے کیا نہیں جانا تو نے کہ کیسا معاملہ کیا رب تیرے نے اصحاب فیل کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ وہ محمود ہاتھی تھا بڑا علم یج القید ہم فی تزلیل بیان معاملہ ہے کیا نہیں کیا تھا ان کے داؤ کو مکر و فریب کو تباہی کے اندر وارسل علیہم کیفیت تجلیل بھیجے ان کے اوپر پرندے جاؤ در جاؤ پیر کا بنا پرندے ابابیل من جاؤ در جاؤ بعض لوگ کہتے ہیں پرندے ابابیل بھیجے یہ غلط معنی کرتے ہیں یہ چھوٹا پرندہ ہے ابابیل اس کا نام رکھتے ہیں ابابیل کا ابابیل نہیں کہا ہے جاؤ در جاؤ میرے شیخ حضرت خالد بھی رحمت اللہ علیہ کتاب ہے یا کو مر اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے میں نے حوالہ بھی وہی دیا ہے کہ جم لا واحد لہو ابابیل ایسی جمع ہے کہ اس کا واحد کوئی نہیں وکیلا واحد ابالہ بعض حضرات کہتے اس کا واحد کیا ہے ابالہ ہے تحقیق یہی ہے جم لا واحد لہو بھیج ان کے اوپر پرندے جاگ در جاؤ پھینکتے تھے ان کے اوپر کنکریاں من سنگ گل کی کنکریاں سجیل عربی ہے یہ مور رب ہے سنگ گل کا پارسی میں کیا کہتے ہیں جی سنگ گل وہ تو سنا دو کیا کھنگر کی کنکریاں پالا ہوم سمرا پس کر دیا ان کو مسل بھو سے کھائے ہوئے کے جیسے جانور بھوسا کھاتا ہے نا مولوی صاحبان سمجھے بھوسا کھا کھا کے منہ سے پھینک دیتا ہے ریاستی مولوی صاحب اگال وٹی سے سندھی کہ دو ہاں اگال سمجھے آہ, وہ کھا کھا کے ایسے جو کرتا ہے نا کو رگڑا ہوتا ہے اگال والے مسئل بھوسے کھائے ہوئے تھے